اور اے محبوب اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کہ کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں اور وہ اپنی ہی اپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتی تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے